الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو کل سلونک ان پر گفتگو ہوئی تھی شراب کے متعلق اس کی اقسام اور اس کے احکام بیان ہوئے تھے شراب کے متعلق سوال کے ساتھ شاب کرام علیہ مردمان نے میسر کے متعلق بھی صحیح سوال کیا میسر یاسے یاسر ہوتا ہے نا یاسر یاسر, یاسر, یاسر, یاسر, یاسر کہتے ہیں بانٹنے والے کو کوئی چیز بانٹ رہا ہو اسے کہتے ہیں یاسر تو میسر یہ ایک قسم کا جوا تھا اس کا طریقہ کار کیا تھا وہ لوگ جوا کھیلتے تھے اونٹ ذبح کرتے تھے گوشت جو ہے وہ اس کا تقسیم کر کے حصے اس کے بنا کے پھر اندازی ڈالتے تھے کچھ لوگوں کے حصے میں گوشت آ جاتا اور ان میں ایک بندہ ایسا ہوتا تھا جس کے حصے میں گوشت نہیں آتا تھا جن لوگوں کے حصے میں گوشت آتا وہ گوشت لے لیتے وہ غریبوں کو دے دیتے جس کے حصے میں گوشت نہیں آتا تھا وہ سارے اونٹ کے پیسے دیتا تھا مجھے نا مسئلہ جن کے حصے میں گوشت آ گیا وہ غریبوں کو گوشت دیتے تھے جن کے حصے میں کچھ نہیں آیا وہ پیسے دیتا تھا اونٹ کے سارے ساری رقم وہی ادا کرتا تھا اس جوئے کو وہ نیکی سمجھ کر کرتے تھے شاب کرام مردوان نے جہاں شراب کے متعلق سوال کیا وہیں اس کے متعلق بھی سوال کیا کہ حضور یہ برشاف رما یہ جوا جو ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے یہ ذہن میں رہے جس طرح شراب جو ہے یہ بندے کے دماغ کو خراب کر دیتی ہے شراب عقل اتنی بڑی نعمت ہے عقل کی وجہ سے ہی تو بندہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے نا اگر بندے کے پاس عقل ہی نہ رہے تو بتائیں کیا دیکھے گا وہ اسے ماں بہن کا فرق نہیں رہے گا عقل نہ رہے سب کو گالیاں دے رہا ہوگا سب کو ایک ہی ڈنڈے کے ساتھ ہانک رہا ہوگا ہیں گلی میں آئے گا تو روڈے اٹھا اٹھا کے لوگوں کے سر میں مارے گا کسی کو اینٹ مار دے گا یہ عقل کی وجہ سے ہی اللہ تبارک بتا اعلیٰ نے اس بندے کو نور اطا فرمایا ہے کہ وہ ایک ایک چیز میں فرق کرتا ہے اور تمیز کرتا ہے نہیں سمجھا ہے حق اور باطل میں جو بندہ آج فرق کر رہا ہے وہ صرف اور صرف عقل کی بنا پر ہے عقل اللہ تبارک ہوتا ہے کہ اتنی عظیم نعمت ہے بشرط کہ اس کو عقل کو شریعت کے تابع رکھا جائے کہ سمجھا ہے مسئلہ اگر عقل جو ہے شریعت کے تابے نہ ہو یعنی عقل کو مقتدی نہ بنایا جائے شریعت کا تو پھر یہی عقل جو ہے بندے کو ابو جال بنا دیتی ہے پھر یہی عقل بندے کو ابولا بنا دیتی ہے اگر شریعت عقل جو ہے یہ شریعت کی مقتدی ہو شریعتی امام ہو اس کی تو پھر یہی عقل بندے کو ابو بکر صدیق بنا دیتی ہے پھر بندہ عمر فاروق بن جاتا ہے پھر عثمان غنی بن جاتا ہے پھر مولا علی بن جاتا ہے عقل اگر شریعت کی تابے ہو تو پھر بندے کو یہ مقامات حاصل ہوتے ہیں بہرحال عقل جیسی اتنی عظیم نعمت جو ہے وہ شراب کے وجہ سے دائیں بائیں ہو جاتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے بندے کے بندے اس کے ہاتھ سے اور جوہ جو ہے جوہے کے وجہ سے حلال کمائے ہوا مال بھی زائے ہو جاتا ہے اور جس بندے کی لاتری لگ جائے ایک بار تو وہ پھر لالچی بن جاتا ہے وہ حرام خور ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے بس فارغی بیٹھے رہیں کہیں کہیں سے تیر تکا لگ جائے مال ایسے ہتھیں چڑ جائے جو لوگ وہی بندہ بندہ اپنے آپ تکلیف اٹھائے تو یہ ذہن میرے کہ جوے کی آج ہمارے دور میں بہت ساری صورتیں پائی جاتی ہیں توبہ تو آ کے پوچھتے ہیں بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے یہ شیطان بیٹھ کے سوچتے کہاں ہے حقیقت والی بات ہے لوگ آگے پوچھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں بھائی یہ بھی صورت نکل آئی اس کی اللہ رحم فرمائے ایسی ایسی صورتیں نکالے پھرتے ہیں آج کل ایسی ایسی کمپنیاں آ گئی ہیں ٹوٹل جوا نیچے سے لے کر اوپر تک جوا سارا اور یہ ہم میں سے بھی بڑے سارے بزرگ ہوں گے ایسے جن کی چھوٹی عمر میں قسمت پوڑیاں نکلا کرتی تھی کسی کے دس روپے نکل تو کسی کے پانچ نکل کوئی بیچارے خالی گئے وہ بھی جو ہے <laughs> وہ بھی آرام ہے کئی سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہتے قسمت کا بڑا لکی ہے بھی کیوں لکی ہے بھی ہر بار اس کی پوری میں سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے ہیں کبھی کار نکلائی تو کبھی کچھ نکلایا وہ بھی حرام ہے بھائی ایک بندہ جو ہے وہ سو روپے کی کار لے کے جا رہا ہے وہاں سے اور دوسرا بیچارہ خالی منہ بنا کے جا رہا ہے دس پرچیاں کھولیں اس نے دس کی دس سے خالی نکلی اس کے تو دس روپے گئے ہے جی دس روپے کے ایک ہے تو اس کے سو روپے گئے اس طرح کر کے یہ بھی حرام ہے یہ نوزود بل منظال افسوس یہ ہے کہ کوئی بتاتے ہی ہے صحیح سے بتائیں کسی نے بتایا تھا ہمیں جب ہم یہ لے کے کھاتے تھے پوریا قسمت کی کھولتے تھے ہماری قسمت کی پوڑیاں دکان والے کے پاس ہوتی تھیں اندازہ لگے ہیں قسمت پوڑی ہے ہماری پوڑیاں دکان والے کے پاس اجاز سا بیٹھے قسمت کی پوڑیاں کھول رہے ہیں ویسے یہ تو نہیں رکھتے دکان پہ ہے نا ہاں یہ نہیں رکھتے بچ بچتے بھی. لیکن, لیکن کئی سارے چیزیں جو ہے نا وہ ایسی آتی ہیں ایسی صورت ہو مثال کے طور پر جس طرح یہ دکان پہ رکھ, رہے ہیں, کوئی ایسی ٹافی رکھ لیں سب کو مل رہی ہے, اس میں سے کوئی نکلا ہے وہ کمپنی والے اپنی طرف سے دے رہے ہیں اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں, ہے. کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ قسمت بڑی کہ ایک کو نکلا ایک کو نہیں نکلا ایک پیسے ہی ڈوب گئے یہ آرام ہے یہ کیا ہے یہ آرام یہ جائز ہے اب کے کو لکی کمیٹی نہیں کہا انہوں نے وہ بھی لکی ایسی ہے جسے کتے لگ گئے ہوں اس کو لکی ایسی ہے جناب ایک کا موٹر سائیکل نکلایا ایک خالی ہاتھ منہ بنا کے گھر آ رہا ہے ہے نہیں ایک کو موٹر سائیکل مل گیا دوسرے فارے اور اس نے سے کئی سارے کمیٹیاں ڈالتے ہیں وہ کمیٹیاں یوں ڈالتے ہیں جناب پرچی ڈال دیتے ہیں ہاں بھائی لاکھ روپے کی کمیٹی آپ اسی میں اٹھا لو ستر میں اٹھا لو جلدی اٹھانی ہے تو پھر آپ دس بیس ہزار چھوڑ دیں لے لیں یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے لیکن کیا کریں جس علاقے میں چلے جائیں جس نے سات حاجی کیوں گے نا اسی نے یہ کمیٹی ڈالی ہوگی وہ حاجی صاحب بڑے اعتماد والے بندے ہیں حاجی صاحب پیسے دائیں بائیں نہیں کرتے میں نے کہا جو لاکھ میں سے تیس ہزار دبا گیا ہے وہ کہاں گیا بھائی وہ کس کی کھاتے میں جائے گا ایک غریب جو ہے اس کے تیس ہزار دبا لیے جائیں اس کا مطلب یہ ہے اس بندے کو مجبوری ہے تو پہلے پیسے لے رہے ہیں نا یعنی کہ ہمارا ہر کام ہی لوگوں کی مجبوری سے اپنا کام نکالنا ہوتا ہے وہ جی میں جا رہا تھا تو بندے کا ایک بڑا مجبور تھا بندہ موٹر سائیکل بیچ رہا تھا ڈیڑھ لاکھ کی موٹر سائیکل تھی میں نے وہاں دے اس نے دی تھی مجبوری تھی نا اسے میں نے پھر وہاں پہ اٹھا لیا کہ تو تو کسائی بن گیا ہے تو نے اپنے مسلمان بھائی کا خیال ہی نہیں کیا سستی بک رہی تھی مجبور تھا بندہ تو میں نے لے لی ہاں ہوتا نہیں ہوتا ہمارے ہاں پورے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے لوگ تاڑ میں ہوتے ہیں کئی بار کہا ہے نا کسی کو یار فلان چیز چاہیے ضرورت ہے کہتے ہیں جی ذرا ٹھہر جائیں دیکھ جائیں کوئی بندہ پھنستا ہے کسی کو مجبوریوں ہوگی پھیر لیں گے میں نے کہا یہ کیا ہوا بھائی میں نے کہا مسلمانوں کو مجبور ہونے کا ان کا انتظار کرو تو پھر چیز خریدو آپ یہ کیا طریقہ آپ کا یہ طریقہ نہیں ٹھیک بھائی یہ مسلمان کو اس کی مجبوری کا نفع اٹھانا یہ بالکل جائز نہیں ہے بھائی یہ درست بات نہیں ہے مسلمان کو چاہیے کہ آخر سامنے میں کہ بہترین بندہ تم میں وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کا نفع سوچتا ہے کہیں سمجھ آئے مسئلہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے میں جس بات پہ غور کرتا ہوں زور دیتا ہوں وہ آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے فرد کی اصلاح ایک بندے کی اصلاح کرنا ایک ہوتی ہے معاشرے کی اصلاح سوسائٹی کی اصلاح پہلی تو بات یہ کہ ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سوسائٹیاں بنتی کتنی ہے تقریباً آپ شمار میں کریں نہ کوئی اٹھارہ انیس سوسائٹیاں بنتی ہیں ہمارے یہاں اٹھارہ انیس سوسائٹیاں بنتی ہیں سوسائٹی آپ اکیلے منڈی میں چلے جائیں سبزی منڈی میں چلے جائیں یہ ایک پوری سوسائٹی ہے لینے والوں کی بھی دینے والوں کی بھی دینے والوں, بھی دینے والوں کے کام اور ہوں گے دینے والوں کے اور کام اور ہوں گے وہاں پہ کانٹا کیسے تولتے ہیں چیز کیسے دیتے ہیں اوپر کیا چیز رکھتے ہیں نیچے کیا رکھتے ہیں اوپر جا کے آپ دیکھیں تو اتنی اتنی بڑی بڑی چیزیں نیچے دیکھیں تو ساری چھوٹی چھوٹی ہوں گی بالکل جیسے بندہ بیمار ہو پٹی بندی ہو تو آپ سمجھ جاتے ہیں یہ بیمار ہے بندہ پٹی بندی ہے نیچے زخم ہے کوئی نہ کوئی تکلیف ہے تو پٹی بندی ہے نا آپ وہاں بھی چلے جائیں حاجی انور لٹور عام جہاں لکھا ہوگا نیچے کیڑا لگا ہوگا اسے نیچے سے تکلیف ہوگی کہتے ہیں جی یہ تو خوبصورتی کے لیے میں نے خوبصورتی کے نہیں لی یہ آموں کو جو زخم ہوتے ہیں ان کی پٹی بندی ہوتی ہے وہ ذرا نیچے اٹھا کے نیچے دیکھو طرح کیا ہوتا ہے دی جی, دی ایک جی, جی, جی, جی, جی ایک جی پوری سوسائٹی ہے بھائی پورے میں حقیقت کہتا ہوں پورے کے پورا فساد وہی کھڑا ہے اس فساد کو دور کس نے کرنا ہے وہ پوری سوسائٹی ہے سبزی منڈی میں چلے جائیں وہاں بھی پوری سوسائٹی ہے فوتکی میں چلے جائیں لوگ جو وہاں جمع ہیں معاشرہ ایک بنا ہوا ہے سوسائٹی ہے پوری پوری سوسائٹی گن میں بری ہوئی ہے پوری سوسائٹی کو کس نے ٹھیک کرنا ہے فرد کی اصلاح ابھی ضروری ہے تو افراد کی صلاح کس نے کرنی ہے معاشرے کی اصلاح کس نے کرنی ہے سوسائٹی کی صلاح کس نے کرنی ہے اسی طرح کر کے سکول میں چلے جائیں سکول ایک پوری سوسائٹی ہے لوگوں کے جمع ہونے سے سوسائٹی بنتی ہے نا وہ پوری سوسائٹی کی کس نے اتنی, سارے مفاسد وہاں موجود ہیں. اتنی ساری خرابیاں وہاں موجود ہیں لڑکی لڑکوں کو اکٹھے بٹھا دیا گیا آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں جو نتائج سب کے سامنے آ رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے کون آنکھ بند کیے ہوئے وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس پہ بولتے نہیں ہیں بات نہیں کرتے یہ وہ تقریباً تقریباً اٹھارہ انیس سوسائٹیاں بنتی ہیں جن میں سے ایک ایک کی اصلاح کرنا یہ ہمارے پرانے بزرگ تھے جو سب کو دیکھ کے چلتے تھے لیکن آج جو ہے وہ بےچارے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں ایک دو باتیں کی چار باتیں کی پھر خاموش ہو گیا نہیں فرد کی اصلاح افراد کی اصلاح معاشرے اور سوسائٹی کی اصلاح کس نے کرنی ہے ان کے اندر جو خرابیوں مفاص در آئے ہیں وہ کس نے ان کو سدھارنا اسی طرح کر کے یہ جوا جو ہے یہ جوا اتنا عام ہو گیا ہے اب آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کوئی کام شاید ایسا ہو جس میں جناب یہ اس کی یہ نہ پایا جاتا ہو اتنی اتنی بڑی, بڑی بڑی کمپنی نہیں کر رہی کروڑوں اربوں روپے کے کام کر رہے ہیں اربوں خربوں روپے کا کام کر رہے ہیں کام یہی جوئے کا جوئے کا, کا کام ہے, ہے, ہے کمپنی آ ابھی گرین کی کو کمپنی آ لوگوں کو فساتے جائیں. آپ کو گھر بیٹھے پیسے ملتے جائیں گے یہ کرتے جائیں گے وہ کرتے جائیں گے آپ بھی پیسے جمع کروا دیں ایک استری آپ کو اٹھارہ ہزار روپے کی ملے گی کپڑے استری کرنے والی چودہ ہزار روپئے کی ملے گی پھر پورے سال میں آپ کو پیسے آپ کے واپس آ جائیں گے بتائیں آپ نے ساتھ ساتھ بندے اور بھی جوڑنے ہیں ان کے ساتھ یعنی کہ کہ یہ ایسا نظام ہے انگلی کسی کو پکڑائی کہ پورے کے پورے بندے لپیٹ لیا جائے یہی پہ بچے جو ہیں میرے پاس آئے جی جی استاد ہے ملک میں کمپنی ہے انتہائی ایماندار ہیں تو وہ فلاں لڑکے نے اتنے پیسے کما لیے فلاں اتنے کما لیے آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ نہ کمائے آپ بات سن کے یہاں سے چلے گئے استاد ہے مار جائے استاد اچھا چلے گئے یہاں سے جا کے لڑکے نے ڈیڑھ لاکھ جمع کروا دیا دوسرے تیسرے دن میں نے کہا سنایا جی کیا ہوا کہتے جی وہ ڈیڑھ لاکھ ابھی جمع ہوا ہی تھا کہ اعلان ہو گیا کمپنی بند میں نے کہا شکر ہے ڈیڑھ لاکھ پہ بند ہوئی ہے کہتے فلاں لڑکے کے اتنے ڈوب گئے فلان کے اتنے ڈوب گئے میں نے کہا فلان جو موٹر سائیکل نکلوایا تھا فلان جو پیسے نکلوائے تھے ان کا کیا بنا کہتے جی وہ سارے گئے بتائیں بتائیں تو یہ خدا کے لیے ان کاموں سے یہ بندے کو لت پڑتی ہے کہ مفت میں پیسہ آتا رہے تو وہ پھر بندے کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے پیسے اتنے اتنے جمع کروا رہے یہیں پہ ایک بندہ ہے نام ہے اس کا بڑا مشہور ہے موٹر سائیکلوں کی کمپنی تھی اس کی خدیث کی اس نے کروڑوں نہیں ارب روپیہ قوم کا لوٹ لیا ہے ارب روپیہ لوٹ لیا یہ تو حکومت کو ترس آیا حکومت نے پھر پکڑ کے اسے اپنے پاس رکھ لیا اسے پھر پیسے شیسے لے کے حکومت نے خود نیب والوں نے اسے پھر چھوڑا غریبوں کو بھی کچھ نہیں ملا ان لوگوں کا غریب تو پھر بھی کھا رہے ہیں مسئلہ حکومت کا تھا حکومت کا پیٹ جس کا بڑا ہو وہ تھوڑی چیزیں تھوڑا بھرتا ہے کہ نہیں زیادہ چیزیں اندر جائیں گی تو پھر ہی بھرے گا نا اللہ تبارک بات اللہ تباہ برباد کرے ایسے لوگوں کو جو بھولی بھالی امت بے کو ان سے پیسے اینٹتے رہتے ہیں تو یہ رفتبار کو نے ارشا فلما قل فیہما اسم کبیر حبیبہ دیں ان دونوں میں یعنی جوئے میں اور شراب میں ایک میں عقل کی تباہی ہے دوسری میں مال کی تباہی ہے میں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے مناف ال کچھ نفع بھی ہیں لوگوں کے لیے کچھ نفے بھی ہیں لوگوں کے لیے تو اللہ اختبار کو نے ارشا فما جی دوسرا سے یہ بات یہاں تک ختم ہوئی اب آگے دیکھیں یہ جب پوچھ لیا گیا کہ جادو میں بھی یہ جو میں بھی مال خرچ نہیں کرنا شراب خوری میں بھی مال خرچ نہیں کرنا تو پھر خرچ کرنا کہاں ہے یہ سوال تو اٹھتا ہے نا جب وہاں نہیں خرچ کریں تو خرچ کریں رقطب نے کتنا مال خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ نے خرچ کر الف کے دو مانا ہیں وہ دونوں زین میں رکھنے والے ہیں پہلا مانا یہ جو ضرورت سے زائد ہے نا وہ خرچ کر دیں جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دیں یہ ذہن میں رہے یہ ایک وقت کے لیے لازم ہوا تھا جب لوگوں پر ایک قسم کی تنگی آئی ہوئی تھی ایسے حالات میں جیسے قربانی کے گوشت ہے قربانی کے گوشت کے بارے میں آکل سامنے فرمایا تین دن کے کھانے کے لیے آپ رکھ لیں اس کے علاوہ زائد رکھنا تمہارا جائز نہیں ہے وہ کا سارا بانٹ دے شیابہ کے رام علیہ اردوان نے دیا اگلے سال پھر پوچھا شیابہ نے آکرِ سلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا رکھنا کیسے عاکرِ سلم کہ تم کھاؤ بھی اور اسے جمع بھی کرو خشک بھی کرو جیسے چاہے استعمال کرو تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال آپ نے یہ فرمایا تھا آکرِ سلمہ پچھلے سال فلاں علاقے کے غریب لوگ یہاں میں آ تھے تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ گوشت تین ان کا اپنے لیے رکھ لو باقی سارا ان کو دے دو تاکہ وہ غریب لوگ وہ خود بھی کھائیں گے اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی دیں گے تو آ کر سامنے گوشت زیادہ رکھنے سے منع کیا وہ صرف ایک دو سال تھا ہمیشہ کے لیے نہیں تھا کچھ دیر کے لیے وہ حکم آیا تھا اسی طرح ضرورت سے زائد مال کو خرچ کرنا یہ بھی ہمیشہ کے لیے حکم نہیں تھا یہ بعد میں اس کی ممانت آ گئی یعنی کہ اجازت آ گئی کہ ضرورت سے زائد مال جو ہے وہ آپ اپنے مصرب میں لا سکتے ہیں اسے رکھ سکتے ہیں اگر لوگوں کو ضرورت ہے, یعنی کہ ضرور لوگ جو ہے وہ تنگی میں مبتلا نہیں ہیں لوگ بھوکوں نہیں مر رہے تو اس وقت جو ہے آپ ضرورت سے زائد مال رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے لیے جائز ہے ایک دفعہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح وسلام سے یہ سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے زیادہ مال رکھنا جائز نہیں ہے عاکل صاحب السلام شاہ فمائد اگر ضرورت سے زائد مال رکھنا جائز نہ ہوتا تو پھر اللہ تبارک مطالعہ میراث تقسیم کرنے کا حکم بھی کیوں دیتا میراث تقسیم کرنے کا جو حکم آیا ہے وہ آیا ہی اسی لیے کہ ضرورت سے زائد مال اس کے گھر میں پڑا ہے پڑا ہے مال تو ہی تقسیم ہوگا نا اگر مال ہی نہ ہو تو پھر تقسیم کیوں ہو جب تقسیم ہی نہیں ہوگی تو پھر حکم کیوں آیا تقسیم کا تو اسے ثابت ہوا کہ ضرورت سے زائد مال رکھنا یہ بالکل جائز ہے یہ منع نہیں ہے کچھ عرصے تک کے لیے یہ حکم ہے تھا کل الفوا ضرورت سے جو بھی زائد ہو اسے تقسیم کر دیا جائے اسے اپنے پاس نہ رکھا جائے بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اب الفو کا دوسرا معنی کیا ہے الفو کا پہلا معنی یہ بیان ہوا پہلا معنی یہ بیان ہوا کہ ضرورت سے زائد خرچ کر دیے جائے ضرورت سے زائد خرچ کر دیا جائے اور الف کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ضرورت کا بھی ہو ضرورت سے زائد جتنا بھی مال ہے سارے کا سارا خرچ کر دیا جائے یہ حکم الف کا دوسرا معنی ہے اس پہ عمل کرنے والے لوگ جو ہیں اور یہاں الف کا معنی یہ کیسے نکلے گا معنی یہ ہے ایجاد ہاں پھر کس کو ہوگی ہر ایک بندے کو ایجاد نہیں ہے میں کہ الفا الف کا الف جو ہے نا یہ جہد یہ اس کی ضد ہے مطلب کیا ہے فرمایا کہ مال خرچ کرنے کے بعد تم تنگی میں مبتلا نہ ہو جاؤ مال خرچ کرنے کے بعد پھر تمہارے دل میں آنے لگے یار وہ میں نہ دیتا تو صحیح تھا آج ضرورت پڑی ہے تو چلو کام آ جاتا نہ دیا ہوتا اللہ تعالیٰ کے نام پر تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ اس بندے کے لیے اجازت ہے سارا مال دینے کی جو بندہ دینے کے بعد بھی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکر اور بھروسہ رکھے تو وہ بندہ سارا مال دے سکتا ہے جیسے حضرت نبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آپ نے سارا مال اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ و کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آپ نے دو بار اپنا پورا گھر کوئی بندہ آ کے مانگتا ہے نا آپ اپنے باہر ہی کھڑے ہو گھر والوں کو بلاتے باہر آ جائیں بچوں کو بلاتے باہر آ جائیں ان کو اپنے باہر بلاتے اور فقیر کو کہتے یہ کہ سارا تیرا ہے ہاں یہ اس بندے کے لیے اجازت ہے جو دینے کے بعد پچھتا ہے نا ہم تو جناب تقریر سن کے چار پیسے دے دیے مسجد میں بعد میں جا کے یار مولوی صاحب تقریر مینو میں بڑی مہنگی بھی ہے. پی ہے انہوں نے کہا وہ کیوں ہزار روپے تھا وہ بھی میں نے مسجد میں دے دی ہے اب تو کچھ ہے ہی نہیں تو ایسے بندے کے لیے جائز ہے نہیں ہے کہ وہ جناب اتنے پیسے دے دے بعد میں امام صاحب کو کوستا ہے ٹھیک ہے جی آگے دیکھیں جی رب تبارک کو بتا یہ آلف ہو کے دو مانا دونوں مانا ذن رکھنے والے ہیں رفت مارے کو تبارک وتعالى ایسے ہی اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم غور و فکر کرو فید دنیا والاخرہ دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی اگے ایک اور سوال آ رہا ہے جی میں کہ ویسلون قال یتام ما محریب سے یتیموں کے مال کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ ذہن میرے جیسے آج ہمارے ہاں رواج ہے کہ یتیم ہتے چڑھ گیا بچہ تو کا مال دبا جاتے ہیں ہیں ہو بھانجا ہو کوئی بھی اس طرح کا یتیم کسی کی تولیت میں آ جائے تو اس کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں نہیں دیتے رواج تھا یتیموں کا مال اینٹ لیتے تھے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا جی دیکھیں میں کہ حبیب پیارے آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے مال کے بارے میں آپ فرمائے اسلا خیر میں ان کے لیے اصلاح اصلاح کرتے رہنا ان کی یہی بہتر ہے یعنی خیر خواہ کرنا ان کے لیے یہ بہت بہتر شے ہے فرمائے رب تبارک و تعالیٰ نے خالی تو ہم فیخوان اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو تو میں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے کیوں فیخوان حکم وہ بھی تو تمہارے بھائی ہیں یتیم جو ہیں وہ بھی تمہارے اپنے ہیں اس لیے ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو مطلب کیا ہے کھانا بنانے لگے تو ساتھ اس کے پیسے بھی نکال کے تھوڑے سے وہ بھی اپنے سبزی جب لانے لگو کھانا تیار کرنے لگو اس میں شامل کر لو تو کھانا بنے تو سارے اکٹھے بنا لو وہ بھی کھا لے آپ بھی کھا لو ایک وقت مثال کے طور پر اس کے پیسوں سے کھانا پکا تھا اس نے نہیں کھایا آپ سب لوگوں نے لیا ہے. اگلے وقت میں اس کے پیسے شامل نہیں کیے جائیں اپنے ہی پیسے اسے کھانا بنا لیا جائے تو اسے بھی اس میں شریک کر دیا جائے کیونکہ پچھلا اس کا نہیں کھایا تھا اس طرح کے ساتھ ملا لو تو یہ تمہارے لیے جائز ہے وہ تمہارے بھائی ہیں. دیکھیں جی کتنی بڑی آسانی نے پیدا فرما دی اگر یہی حکم ہوتا کہیں کہ سکتے کتنا بڑا حرج ہوتا آپ اپنے لیے کھانا لیے پکاتے اس کے مال سے اس کا علیحدہ پکتا دو دو ہڈیاں بھی تیار نہ ہوتی مرد جو ہے جناب ہو ایک ایک چیز جب لانے لگتے علیحدہ لاتے اپنی علیحدہ لاتے یہ بڑے سارے مسائل ہوتے رفت بارک و نے خاص کرم فرمایا کہ رفت بارکال نے کہ تم اپنا مال ان کے مال کے ساتھ ملا لو یہ تمہارا لی جائز ہے تمہارے بھائی ہیں والله علم المفسد من المصلیح اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے کون ڈنڈی مار رہا ہے اور کون جناب اس کے مال کے ساتھ خیر خیری کر رہا ہے رب تبارک و تعالی خوب جانتا ہے ولو شاء الله لعنتكم اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تمہیں مشقت میں مبتلا کر دیتا یعنی وہی تمہیں حکم دیتا کہ تم اپنا مال علیحدہ رکھو اس کا علیحدہ رکھو اس کا کھانا علیحدہ بناؤ اپنا علیحدہ بناؤ این اللہ عزیز بے شک اللہ تبارک و تعالی غلب والا, حکمت والا ہے آگے کچھ احکامات شرعیہ با نکاح کے معاملے میں بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے بمائے یہ آیات مبارکہ ہر بندہ مومن جو ہے نا اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو سکھائے है? خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پہ مشرق رہتے ہیں ہندو رہتے ہیں اور یہاں جو کافر رہتے ہیں عیسائی رہتے ہیں یہودی رہتے ہیں ان ان علاقوں کے اندر مسلمان مرد جو ہیں عورتیں اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو یہ آیا مبارکہ سکھائیں اللہ تبارکار والے مشرقات مشرقہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں والا مومن تم خیر مشرق اللہ تعالیٰ نے کہ مومنا لونڈی وہ تمہارے لیے بہتر ہے مشرقہ آزاد عورت سے اگرچہ تمہیں مشرقہ اچھی لگے اس سے کیا ثابت ہوا؟ اچھی لگنا مطلب شاوت تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ تمہارا نکاح اسی مشرکہ لڑکی کے ساتھ ہو جائے وہ خوبصورت لگتی ہے رب تم نے اس کو نہیں دیکھنا اپنے اپنی آنکھ کو تمہاری آنکھ کو حسن نظر آ رہا نا وہ نہیں دیکھنا تمہیں نہیں پتا آگے کیا خرابیاں در آئیں گی تمہارے گھر کے اندر تمہارے خاندان کے اندر تمہارے قبیلے کے اندر وہ مشرقہ اور تمہارے گھر میں داخل ہو گئے تمہارے بچے بچے مشرق ہوں گے تمہارے بچے بھی مورتیوں کو پوجیں گے پھر پلید ہو جائے گی تمہاری نسل تباہ برباد ہو جائے گی بدبو ہو جائے گی تم نے زاری حسن کو نہیں دیکھنا اللہ اتبار کو اتارنے شام تم کیوں مشرقی حتٰ یومن کہ تم مشرق مشرق مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرو حتہ یومن یا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے مومن مردوں کو منع کر دیا گیا کہ مشرق عورتوں سے نکاح نہ کریں مومن عورتوں کو منع کر دیا گیا مشرق مردوں کے ساتھ نکاح نہ کریں فمیر اتبار کو والا عبد المین الخیر مشرقین کہ مومنہ عورت کے لیے بہتر پھر مومنہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی مومن غلام سے نکاح کر لے یہ اس کے لیے بہتر ہے بولا وہ اگرچہ مشرق اسے اچھا لگے اگرچہ مشرق اسے اچھے لگے مشرق, اچھا مشرق ساتھ نکاح نہ کرے یخ اللہ کے کائنات نے منع فرما دیا یہ میں میرے ایک یہودی اور نصرانی یہ بھی بڑے دلیل ہیں آج کل کے یہود نسارے یہ دہریے ہیں یہ خود نوزب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو چکے ہیں ان کے اگر وہ عقائد ہوں یہود الصارہ کے جو کریمہ علیہ اسلام کے زمانے میں تھے تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ذہن میں رہے آج ان عقائد والے بھی یہود الصارہ میں نہیں ملتے یہود نصارہ میں نہیں ملتے ان میں اکثریت جو ہے وہ سارے تقریباً تقریباً وہ ملد ہو چکے ہیں داری ہو چکے ہیں رفتالی کے وجود کے منکر ہو چکے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ علیہ اسلام کی حکومت ہو مومن لوگ جو ہیں وہ بھی عقیدے کے پکے ہوں تو وہ اپنے گھر میں عورتوں کو لائیں گے نکاح کر کے ان کی اعلی کتاب کی عورتوں کو تو یہ پکے رہیں گے لیکن آج کل کے خود مسلمان اپنے عقیدے پہ پکے نہیں ہیں ان کے عقیدے اپنے درست نہیں رہے تو یہ جب وہ آئیں گی ان کے سبب میں رہیں گے تو ایک دم سے پہلے یہ خود نیسائی ہو جائیں گے نصرانی ہو جائیں گے اور یہودی ہو جائیں گے بارال آج کے دور میں اس کے ان کے ان کے ساتھ نکاح کا جواد کا فتوہ دینا یہ درست نہیں ہے لہذا مومن مردوں کو بھی چاہیے وہ بچیں عورتوں کو بھی چاہیے یہود نصارہ کے ساتھ نکاح کرنے سے بچیں اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا اولائک یدعونا النار میں یہ مشرق مرد ہوں یا عورتیں یہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں یہ دائیے النار ہیں دعوت دینے والے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا ان مشرکوں مشرک مردوں اور عورتوں کو نہ دیکھو ان کے حسن کو نہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی تمہیں واللہ يدعو الى الجنت والمغفرت باذن اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اپنی بخشش کی طرف دعوت دے رہا ہے باذن اپنے حکم کے ساتھ میں کہ ایک طرف وہ جہنم میں بلانے والے وہ دائی ہیں جہنم کے دائی ہیں میں تمہارا اللہ جو ہے وہ تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے تم نے یہ ظاہری حسن یہ چمک دمک یہ نہیں دیکھنا ہے آج ہمارے مسلمان کرمہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں لڑکے خاص طور پہ جو فتنوں فلموں کے حسن میں مبتلا ہیں وہ مردود ان سے کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ میں جناب فلانی مشرقہ عورت ہندوستان کی جو ہندوانی ہے فلمیں بناتی ہے میں اسے پسند کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں نوزن ذالق ایسی بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ تم مومن ہو کے ان کی عورتوں کیوں پسند کرتا پھرتا یہی <ؤوس> <سؤال> <سؤال> تو منع کیا کہ بلاؤ آج جب تم تمہیں خوبصورت بھی لگے تو تم نے نہیں دیکھنا اس طرف تم نے ادھر نہیں دیکھنا آج یہ ہندوانی عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو کر یہ فاصلوں میں پھرتے ہیں کمینے لوگ رب تبارک تبارکارا نے رشا فرمایا یہ تمہیں جہنم کی طرف بلانے والے ہیں یہ سارے مشرق مرد بھی اور عورتیں بھی کن سمجھ آئے مسئلہ فلمیں بنانے والے ہوں ڈرامے بنانے والے ہوں آج کل جو نیر نظام چل پڑا ہے یہ ویڈیو بنانے والا اسنیک ویڈیو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ ویڈیو بنانے والا مسلمان لڑکے جناب ان کے عشت میں مبتلا ہوئے پھرتے ہیں نعوذ باللہ ایسے نام روز نکلے خدا تبارک ہدایت طاہ فرمائے رب نے سارے تمہیں جہنم کی طرف بلانے والے ہیں ایک اللہ ہے تمہارا کہ تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے ہاں اپنے رب کی دعوت دیت کو, دیت کو مانو, مانو رب جنت کی دعوت دے رہا دائی رب, رب ہے جنت دسترخوان دستر دستر ہے کھانے لگ گئے ہیں ہیں سارا کچھ سج گیا ہے ہر چیز وہاں موجود ہے رب تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہا ہے یہاں یار کوئی بندہ کسی کو دعوت دے تو بندہ نہ کرے گا کبھی دعوت پہ جائے گا نا تو یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ انتظام کیا ہو جنت کے دسترخوان بچھا چھا کہ رب تبارک و تعالیٰ خود کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں ہادنی ہو گئی کریم کے کرم کی کمال نہیں ہو گئی یار خالق اور مالک نے جناب جنت کے دسترخوان بچھا کے جنت کو سجا کے پھر رب تبارک و تعالی نے خود دعوت دی و اللہ جنتِ المغفرت ویزنِ اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے اور مغفرت کے اپنے حکم کے ساتھ بین و آیات ہی اللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے لعلہم یتذکرون یہ تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں اللہ تبارک و اطارہ سمجھنے کی توفیقت آ